فالسہ اپنے ذائقے اور فرحت بخش اثرات کے باعث بڑی اہمیت کا حامل ہے میرا امیر اہل سنت دامت برکات ملا عالیہ سے سوال یہ ہے کہ فالسے کے انسانی زندگی پر کیا فوائد ہوتے ہیں اور ان کا کس طرح سے استعمال کیا جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے فالسے میں ایٹی ون پانی کے علاوہ پروٹین کٹنائی فائبر نشاستہ کاربوائڈریٹ کیلشیم آئرن اور وٹامنس پائے جاتے ہیں یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی کو بیلنس کرتا ہے پلسا خون کو صاف کرتا اور خون و قلب یعنی بلڈ اینڈ ہرٹ کے امراض کو ختم کرنے کی تاثیر اللہ کی عنایت سے رکھتا ہے زکام کھانسی گلے کی سوزش اور سانس کی بیماری کو دور کرتا ہے نظام انہضام یعنی ڈائجیسٹو سسٹم کو بہتر کرتا ہے پالسا کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اس کے پتوں میں جلد یعنی اسکین کی مختلف بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے